والسلام سيد أما بعد فأعوذ بالله من بسم اللہ سلط و السلام علی قیا رسول الله ولا علی شاب قیا حبیب اللہ اور سلط و السلام علی قیا نبی اللہ علی کاب نور الله قرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درودے پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی, الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک واہ فاخر ماہ عبد القادر ربی الآخر جاری ساری ہے اور الحمدللہ آج گیارہویں شریف کی گیارہویں شب اور ہمارے غوث پاک شہن شاہب اغداد حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی الحسنی روشن ضمیر پیر دستگیر پیروں کے پیر رضی اللہ تعلین کی بڑی گیارہویں شریف کی آج رات ہے یعنی آج کی تاریخ میں گیارہ رب الآخر پر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اس سلسلے میں ہم آپ کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے سنتے ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھے اور عمدہ اخلاق عطا فرمائے سبحان اللہ چنانچہ امیر اللہ سنت اپنے رسالے سانپ نما جن اس میں لکھتے ہیں خود غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا کوئی پتی وغیرہ اٹھانا چاہتا جب دیکھتا کہ دوسرے فقرا وہ بھی اسی کی تلاش میں کہ کوئی گرا پڑا بچا کچا کھانا مل جائے کوئی پتی وغیرہ مل جائے تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایسار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور میں خود بھوکا رہتا جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی اور قریب الموت ہو گیا موس پاک فرماتے ہیں میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی وہ اٹھائی اور ایک کونے میں لے جا کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا اتنے میں ایک اجبی نوجوان اجمی کہتے ہیں غیر عربی کو اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا اور وہ بیٹھ کر کھانے لگا ہمارے غوث پاک ولیوں کے سردار فرماتے ہیں اسے کھاتا دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی جب وہ نوجوان کھانے کے لیے لکما اٹھاتا تو بھوک کی بے کے وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول لوں تاکہ یہ نوجوان میرے منہ میں لکما ڈال دے آخر میں نے نفس کو ڈانٹا بے صبری مت کر اللہ تعالی میرے ساتھ ہے چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا اب وہ نوجوان ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوا کہنے لگا بھائی آ جائیے آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیے ہمارے غوث پاک فرماتے میں نے انکار کیا اس نے اصرار کیا میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا آخر کار اس نوجوان کے مسلسل اسرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے میں نے کہا جیلان کا کہنے لگا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ اللہ کے نواسے سے عبد القادر کو آپ جانتے ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو وہی ہوں میں ہی تو ہوں عبد القادر یہ سن کر وہ نوجوان بے قرار ہوا اور کہنے لگا میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے آٹھ سونے کی اشرفیا دی تھی میں یہاں بغداد آ کر آپ کو ڈھونڈتا رہا مگر کسی نے پتا نہیں بتایا یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی اب تین دن تک مجھے کھانے کو نہیں ملا جب بھوک سے نڈال ہو گیا میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا حضور آپ بھی اسے تناول فرمائیے یہ آپ ہی کا مال ہے پہلے آپ میرے مہمان تھے اب میں آپ کا مہمان ہوں بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی چاہتا ہوں میں نے مجبوری کی حالت میں آپ کی رقم سے کھانا خریدا تھا ہمارے غوث پاک شہن شاہ بغداد اغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بہت خوش ہوا اور بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی اس نے قبول کی اور وہ چلا گیا یہاں ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی پیاری صفت آپ کا خلق آپ کی مبارک عادت آپ کی بہت ہی خوبصورت ہیبٹ ایسار کا بیان کرنا مقصود ہے کہ غور کیجیے فاقوں پر فاقے ہیں اور جنگل میں پڑے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی گھاس یا پتی وغیرہ اٹھا کر گزارا کیا جا رہا ہے اور اس عالم میں بھی جب ہمارے غصے پاک اور فکارا کو یہی چیز تلاشتے ہوئے ملاحظہ فرماتے ہیں تو اس وقت بھی ایسار کرتے ہیں اور ہمارے وہ کھا کھا کرلیسٹرول بڑھ چکے ہیں ہم اوور ویٹ ہو چکے ہیں مگر کسے کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے اشار تو وہ سفاق رحمت اللہ تعالی بہت اعلی صفات کے مالک تھے اور آپ اشار کرنے والے تھے اشار کیا ہوتا ہے مدینے کی مچھلی امیر علیہ سنت نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے اشار کے متعلق اپنی ضرورت کو دوسرے کی دوسرے پر قربان کر دینا دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا یہ ہوتا ہے ای اور خوش نصیب میں وہ مسلمان جو ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے لن تنا لگوا تنفیق مما تحبون۔ تمہرگیز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو تو جو مال ہمیں پیارا ہے محبوب ہے اچھا لگتا ہے اسے اللہ تعالی کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ ہمیں نصیب فرمائے کتنے واقعات اس کے اندر اشار کے ہیں مدینے کی مچھلی اس رسالے کا نام ہے اسے لیجئے اسے پڑھیے تو انشاءاللہ عزوجل اسار کی فضیلت معلوم ہوگی اور سار والے اچھے اخلاق اپنانے کو دل چاہے گا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بڑی گیارہویں شریف کی بڑی رات ہے تو آئیے آپ کا حلیہ مبارک میں آپ کو پیش کروں ہمارے غوث پاک کا حلیہ کیسا تھا آپ ضعیف البدن تھے بدن کے لحاظ سے کمزور تھے قد مبارک درمیانہ تھا ہمارے غوث پاک کا سینہ مبارک چوڑا تھا کشادہ تھا ڈائی مبارک گنی تھی گردن مبارک دراز تھی رنگ مبارک کلر کیسا تھا گندومی اور آپ کے جو آئی برو ابرو جو ہیں یہ ملے ہوئے تھے مبارک آنکھیں، آئیز آپ کی بلیک تھی سیاہ تھیں آواز ہمارے غصے پاک کی بہت بلند تھی یہاں تک کہ جب آپ ستر ستر ہزار کے اجتماع میں بیان فرماتے تو جو آواز قریب والا سنتا وہی آواز آخر والا بھی سنا کرتا تھا آپ کی کرامت بھی یہی ہے اور علم و فضل سرحان اللہ ایسا کہ کیا کہنے اللہ حضرت فرماتے ہیں مستفی کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا مستعفی کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا اے غوث پاک جس نے آپ کو دیکھا تو گویا اس نے مستفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے عبد القادر غوث اعظم یہ نام نہیں یہ لقب ہے نام آپ کا ہے عبد القادر والد کا نام ہے موسیٰ مکمل نام ابو صالح سعید موسا جنگی دوست اور آپ کی والدہ ماجدہ ان کا نام ہے ام الخیر فاطمہ آپ کے نانا جان ان کا نام ہے عبداللہ سعود اور آپ کے والدین آپ کے صاحبزادے آپ کی اولاد یہ سب کے سب جو ہیں یہ اولیاء کرام میں سے تھے سارے یہ اللہ کے نیک بندے تھے الحمدللہ الحمدللہ اور ہمارے غصے پاک شہن بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علمتا فرمایا اور آپ کے اخلاق آپ کی عادتیں بڑی پیاری تھیں مثلاً ہمارے گوسے پاک اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے اب آج دو پیسے کسی کے پاس آ جائیں تو کسی کو وہ استفر اللہ انسانی نہیں لے وہ اچھا فیل نہیں کرتے کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں مگر ہمارے گوسے پاک اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بلا جھجک وداؤٹ اینی ٹینشن ہیزیٹیشن آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے فقیروں کے ساتھ آجری سے پیش آتے بڑوں کی عزت کرتے چھوٹوں پر نظر عنایت فرماتے ہمارے غوث پاک سلام میں پہل کرتے تھے ہمارے غوث پاک مہمان نواز تھے آپ جو دینی اسٹوڈینٹس ہیں طلبہ کرام ان سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو آپ معاف فرما دیا کرتے تھے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تو تلاوت کی بڑی کثرت کرتے تھے جی ہاں حافظ قرآن تھے گو سے پارٹ اور ہم دیکھ کر قرآن نہ پڑھ پائیں پندرہ سال ففٹین ایئرز آپ کا یہ معمول رہا یہ روٹین رہی کہ ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے ہمارے گاؤں سے پارٹ پورا قرآن اور ہم پڑھتے ہیں جب گھر میں کوئی میت ہو جاتی کوئی فوتگی ہو جاتی پھر پڑھتے اس وقت بھی پڑھنا چاہیے شادی میں بھی پڑھنا چاہیے خوشی غمی میں پڑھنا چاہیے دن رات پڑھنا چاہیے اللہ نصیب فرمائے ہمارے غوث پاک وعدے کے پابند تھے وعدے کی پاسداری فرماتے تھے ہمارے غوث پاک بہت نرم طبیعت تھے ہمارے غوث پاک بہت زیادہ حیا والے تھے ہمارے غوث پاک بہت پاکیزہ و صاف والے تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھتا آپ اس کی آنر کرتے تھے اس کی تعظیم کرتے تھے اور اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ غمزدہ ہے تو آپ اس کی امداد بھی کیا کرتے تھے ہمارے غوث سے پاک روتے بہت تھے اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے بہت روتے تھے اور بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے آپ کی دعائیں قبول ہوتی نیک اخلاق پاکیزہ اوساف بدگوئی سے دور ہمیشہ ہمارے غوث سے پاک سچ ہی بولتے تھے سچ بولتے تھے آپ کی زبان سے جھوٹ ادا نہیں ہوتا تھا مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے تھے ہمارے غوث پاک کی یہ شان سبحان اللہ اور الحض فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شایدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا سولج سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں ہاں اصیل نواز رہے گا تیرا اللہ تعالی غوث پاک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو اور ان کے صدقے کے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں ہم غریبوں سے محبت کرنے والے بن جائیں غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں نرم مزاج ہو جائیں ہس مکھ ہو جائیں ہر وقت موڈ بنا کر نہ بیٹھے رہیں اور اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنے اولاد آج کی دینی تربیت کرنے والے بنے کاش ہم جود و سخا والے بنیں زکات دینے والے بنے دینی معاملات میں خرچ کرنے والے بنے مساجد و مدارس میں خرچ کرنے والے بنے غوث پاک کے صدقے میں ہمیں سخاوت عطا ہو جائے ہمارے غوث پاک اللہ تبارک کا واطلہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی ہمارے غوث پاک اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی سبحان اللہ اور ہمارے غوث پاک مالداروں سے بچا کرتے تھے عمرہ سے سلا تین سو ان کے پاس جاتے نہیں تھے اور اب تو ہم بڑی آنر فیل کرتے ہیں اگر کوئی شیر شاہ بلا لیں ہمیں تو برحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو غوث سے پاک کے سچے ہم مرید بن جائیں سچے چاہنے والے بن جائیں اور ان کو صحیح معنوں میں فالو کرنے والے بن جائیں حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا اعلی ah, حضرت بارگاہ غسیت میں عرض کر رہے ہیں جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا سے پاک کے صدقے میں ہماری بےحصہ مقصد ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم